جزاک اللہ خیر امید ہے انشاءاللہ میری آواز آب بھائیوں کو آ رہی ہوگی وائس اگر روکے ہے تو مین ٹیکسٹ پر لکھ کر بتا دیں جزاک اللہ فورائی ان شاء تبارک و تعالی سورہ فرقان شریف سے دس قرآن کا آغاز ہم کریں گے سورہ نور مکمل ہو چکی اٹھارہواں ستارہ سورہ فرقان <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدي المرسلين <تصفيق> اما بعد استعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم <تصفيق> الله <ده> الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا <amber> <تصفيق> یا رسول الله وعلا آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبیش اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا نور اللہ اللہم اللہ صلح علی سجدنا ومولانا محمد مہدی ملزود والکرمی عم وبارک وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورہ فرقان سے متعلق درس کا آغاز ہم کر رہے ہیں سورہ فرقان کی پہلی آیت ہے تبارغی ایمان بڑی برکت والا ہے وہ کہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندے پر جو سارے جہان کو سنانے والا سنانے والا خوب تو اس میں جو کہ لفظ فرقان ہے تو اس سورت کا نام بھی سورہ فرقان ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت حشام بن حکیم کو سورہ فرقان پڑھتے ہوئے سنا میں نے غور سے ان کی کلاوت سنی رضی اللہ کو وہ اس میں بہت سے ایسے حروف پڑھ رہے تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں پڑھائے تھے قریب تھا کہ میں نماز میں ہی ان پر حملہ کر دیتا لیکن میں نے ان کے سلام پھیرنے تک صبر کیا پھر میں نے ان کو ان کی چادر سے پکڑ کر کھینچا اور کہا میں نے تم کو نماز میں جس طرح سورت پڑھتے ہوئے سنا تھا اس طرح تم کو کس نے سورت سکھائی انہوں نے کہا مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح صورت سکھائی ہے میں نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو کیونکہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت تمہاری کی کے علاوہ دوسری طرح سکھائی ہے پھر میں ان کو کھینچتا ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا اور میں نے کہا کہ میں نے ان کو سورہ فرقان ان حروف پر پڑھتے ہوئے سنا ہے جن حروف پر آپ نے مجھے یہ صورت نہیں سکھائی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو چھوڑ دو پھر فرمایا اے ح تم پڑھو انہوں نے سورت کو اسی طرح پڑھا جس طرح میں نے ان سے اس سورت کو پڑھتے ہوئے سنا تھا پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صورت اسی طرح نازل ہوئی ہے پھر فرمایا اے عمر تم پڑھو بس میں نے وہ صورت اسی طرح پڑھی جس طرح آپ نے مجھے وہ صورت پڑھائی تھی تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ سورت کسی طرح نازل ہوئی ہے بے شک یہ قرآن سات حروف پر نازل ہوا ہے تم کو جو حروف آسان لگے تم ان پر پڑو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو ہم نے آپ کو سنائی اس میں سات حروف میں جو نزول سے متعلق معاملہ ہے اس میں مطلب جو ہے وہ کچھ تفصیل بیان کرنے سے قبل یہ بات واضح ہو گئی کہ عہد رسالت میں ہی اس صورت کا نام سورت فرقان تھا حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حضرتانی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ سات حروف میں قرآن مجید کو نازل کرنے کی حکمت یہ تھی کہ پڑھنے والے کے لیے آسانی ہو اور پڑھنے والا ایک لفظ کی جگہ اس کے مترادف کو پڑھ سکے یہ سات حروف ایک ہی لغت سے ہوں کیونکہ حضرت ہرشام اور حضرت عمر دونوں کی ایک لغت تھی اور وہ لغت قریش تھی اس پر حافظ ابن عبد البن نے متنوع کیا ہے کہ ساتھ روپ سے مراد یہ ہے کہ لغت قریش کے ساتھ مترادفات قرآن کو پڑھا جا سکتا ہے اور اکثر اہل علم کا یہی مختار ہے سورہ فرقان مکی ہے اور اکثر کے نزدیک مطلب جو ہے یہ مکی صورت ہے مکہ پاک میں جو ہے وہ نازل ہوئی اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالی کی حمد و ثناء اس کی تمجید بیان کی گئی ہے اس کی اولیت اور وحدانیت کی صفات بیان کی گئی ہیں قرآن مجید کی جلالت شان کو بیان فرمایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بس کو تمام <coughs> لوگوں کے لیے وجہ احسان قرار دیا ہے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں آپ پر قرآن نازل کیا گیا آپ کی نبوت کے صدق کے دلائل بیان کیے گئے ہیں آپ گزشتہ رسولوں کے طریقے پر ہیں آپ کا دین کی تبلیغ کرنا دنیا کمانے کی وجہ سے نہیں ہے پھر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو بیان کیا گیا نیکوکاروں کو آخرت میں ثواب کی بشارتیں بدکاروں کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا گیا مشرقین کو یہ بتایا کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے اللہ کی توحید پر اور صرف اسی کے خالق اور مدبر ہونے پر دلائل قائم کیے گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعوت اور ارشاد میں اور کافروں کا مقابلہ کرنے میں ثابت قدم رہنے کی تلقین فرمائی گئی آپ کو صبر اور ضبط پر قائم رکھنے کے لئے یہ بتایا حضرت نوس علیہ السلام کی قوم حضرت نو علیہ السلام کی قوم حضرت ان بزرگوں کی جو نبیوں کی جو قومیں ہیں قوم عاد قوم سمود صحاب الرس اور حضرت لوت علیہ السلام کی قوم نے بھی اپنے نبی اور رسولوں کی تقریب کی تھی ان کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا تھا دل آزار باتیں کی تھیں تو آپ اپنی قوم کی تقریب اور ان کی دل آزار باتوں سے نا گبرائے تو بہرحال بہت سے موضوعات پر اس مبارک صورت میں بیان ہے اللہ رب العزت فرما رہا ہے پہلی آیت پاک نزل الفرقان علی آئےت پاکی بڑی برکت والا ہے وہ کھیل جس نے اتارا قرآن اپنے بندے پر جو سارے جہاں کو ڈر سنانے والا ہو تو یعنی حضور علیہ سلاط السلام پر قرآن کے نزول کا بیان فرما دیا گیا اور ساتھ ہی سرکار کی صفت نظیر بیان فرمائی گئی کہ حضور علیہ السلام کے عموم رسالت کا بیان ہے کہ آپ تمام خنف کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے جن میں جن ہو یا بشر یا فرشتے یا دیگر مخلوقات سب آپ کی امتی ہی ہیں کیونکہ عالم ماں سوال اللہ کو کہتے ہیں اس میں یہ سب داخل ہیں ملائٹا کو اس سے خارج کرنا جیسا کہ جلالین میں شیخ محلی سے اور کبیر میں امام راضی سے اور شعب الامان میں بے حقیقی سے صادر ہوا بے دلیل ہے اور دعوی اجماع غیر صابق چنانچہ امام صدقی اور ابن قرم مسیوتی نے اس کا تعاقب کیا اور خود امام فخر الدین رازی کو تسلیم ہے کہ عالم مان اللہ کو کہتے ہیں پس وہ تمام خلق کو شامل ہے ملائکہ کو اس مل سے خارج کرنے پر کوئی دلیل نہیں ہے اور مسلم کی عزیز ہے اور سلطل خلقا میں تمام خلف کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں علامہ علی قاری نے مرقات میں اس کی شرح میں فرمایا کہ تمام موجودات کی طرف جن ہوں یا انسان یا فرشتے یا حیوانات یا جمادات تو اس مسئلے کی کامل اور تنقید و تحقیق شرح و وقت کے ساتھ امام کا سلانی علیہ رحما کی مواحب اللہ میں تفسیر ہے تو بارہ میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب پر نزول قرآن اور نبی پاک علیہ السلام کی رفالت عامہ کا بیان جو ہے وہ فرمایا ہے سبحان اللہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی ایک ماہ کی مسافت سے میرا روب تاری کر کے میری مدد کی گئی ہے تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور اعلیم تیمم بنا دیا گیا سو میری امت میں سے جو شخص جس جگہ بھی نماز کا وقت پائے وہیں نماز پڑھ لے اور میرے لیے مال زنیمت حلال کر دیا گیا اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا اور مجھے شفاعت عطا کی گئی اور پہلے نبی خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا اور امام مسلم کی روایت میں ہے کہ مجھے ہر گورے اور کالے کی طرف مبعوث کیا گیا یہ بخاری میں مسلم میں نسائی میں وغیرہ وغیرہ حدیث موجود ہیں حضرت سیدنا ابو حا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے چھ وجوہ سے انبیاء پر فضیرت دی گئی مجھے جوامی الکلم عطا کیے گئے روح سے میری مدد کی گئی ضنیمتوں کو میرے لیے حلال کر دیا گیا تمام روئے زمین کو میرے لیے اعلی طہارت اور مسجد بنا دیا گیا اور مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا اور مجھ پر نبیوں کو ختم کر دیا گیا اللہ رب العزت فرماتا ہے آیت اللہ لہو ملک الما واطربی والم یَ طاخب و الم یق الہو شریق الفل ملک و خلا شی ان شی جس کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور اس نے نا اختیار فرمایا بچہ اور اس کی سلطنت میں کوئی ساجی نہیں اس نے ہر چیز پیدا کر کے ٹھیک اندازے پر رکھی سائد میں فرمایا کہ وہ جس کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اس نے نا اختیار فرمایا بچہ یعنی اس میں یہود و یہسارا کا رد ہے جو حضرت سیدنا عزیر و عیسیٰ علیہ و سلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا اور فرمایا کہ اس کی سلطنت میں کوئی ساجی نہیں اس میں بت پرستوں کا رد ہے جو بتوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں تو ان کا رد کر دیا گیا ان آیتوں میں مقصور آمد المسلمین کو اللہ کی اس قدرت شاملہ سے ڈرانا ہے جو اس کے علم مفید کو مستلزم ہے جس علم کی وسعت پر قرآن سے دلالت کرائی گئی ہے جو اس کو مستلزم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی موجد اور خالق نہیں ہے سو وہی حق ہے اور اس کا ماں سوا باطر ہے اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ نے یہ بتایا کہ وہ برکت والا ہے جسے اپنے عبد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان کو نازل فرمایا جو حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے منافقین جو کچھ چھپاتے ہیں اپنے مکر اور کفر کو باطل میں رکھتے ہیں اس پر مطلع کرنے والا ہے تاکہ وہ عبد مکرم علیہ صلاۃ وسلام تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والے ہو جائیں اور وہ مسلمانوں کو منافقین کی سازشوں سے خبردار کریں اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی الوہیت کا بیان فرمایا کہ تمام آسمانوں اور زمینوں میں اسی کی سلطنت ہے وہ جس کو چاہتا ہے رسول بنا کر بیچتا ہے اس لیے آسمانوں اور زمینوں میں اس نے جس کو بھی رسول بنا کر بیچا کسی کو اس کا انکار کرنے کا حق نہیں ہے اس نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی جو اس کے رسول پر اپنی برتری جتائے اور نہ اس کی سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے کہ اس کے رسول پر کوئی اعتراض کرے اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز اس کی مخلوق ہے یہ تمام بیان اللہ نے فرمائے آئے نمبر تین مستخون شعی ام وم یق لا یم لکھون علی انسن در روم والا نف ام والا یم لکھو نہ موتم والا حیات اون والا اور لوگوں نے اس کے سوا اور خدا ٹھہرا لیے کہ وہ کچھ نہیں بناتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں اور خود اپنی جانوں کے برے بلے کے مالک, مالک نہیں اور نہ مرنے کا اختیار نہ جینے کا اور نہ اٹھنے کا تو فرمایا کہ لوگوں نے اس کے سوا اور خدا ٹہرا لیے یعنی بت پرستوں نے بتوں کو خدا ٹھہرایا جو ایسے آجیز و بے قدرت ہیں کہ نہ اپنا نفع دیکھ سکیں نہ اپنا نقصان دیکھ سکیں تو اللہ نے لوگوں کی فطرت میں یہ علم رکھا تھا کہ ان کا کوئی خالق ہے اور زمین و آسمان کی ہر چیز اس پر دلالت کرتی ہے کہ ان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے تمام مخلوقات سے ماں ہے کیونکہ وہ اگر انہی کی جنس سے ہوتا تو ان کی طرح مخلوق ہوتا ان کا خالق نہ ہوتا تمام مخلوق کا ایک نمت اور نہج پر ہونا اس پر دلالت کرتا ہے کہ ان کا خالق بھی ایک ہے اور اس تمام کائنات کا نظم واحد پر قائم رہنا یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کا خالق اور ناظم بھی واحد ہے لیکن بیشتر لوگوں نے اس مشاہدے سے صحیح رہنمائی حاصل نہیں کی اور بٹک گئے اور بہت کم تر اور اسفل چیزوں کو اپنا خالق اور معبود مان لیا اللہ نے دون کا لفظ فرمایا جس کا معنی بہت پست اور بہت اسفل ہے اللہ کی شان جس جس قدر بلند اور برتر ہے یہ بہت اتنے ہی پست ہیں جن کو ان لوگوں نے اپنا خالق اور اپنا خدا مان دیا چاہیے آئے نمبر چار اور پانچ ایک ساتھ فرمایا گیا اور فقدر بولے یہ تو نہیں مگر ایک بہتان جو انہوں نے بنا لیا ہے اور اس پر اور لوگوں نے انہیں مدد دی ہے بے شک وہ ظلم اور جھوٹ پر آئے پیر القا فہیت بک رتم وسیلہ اور بولے ابلوں کی کہانیاں ہیں جو انہوں نے لکھ لی ہے تو وہ ان پر صبح اور شام پیش کی جاتی ہیں ان دونوں آیتوں میں ارشاد فرمایا گیا ہے اور کافر بولے یعنی نظر بن حارث اور اس کے ساتھی قرآن کی نسبت کہنے لگے کہ یہ تو نہیں مگر ایک بہتان جو انہوں نے بنا لیا ہے یعنی مہابلہ نبی پاک علیہ السلام نے اور اس پر اور لوگوں نے یعنی اور لوگوں سے نظر بن حارث کی مراد یہودی تھے تو کہنے لگا کہ اور لوگوں نے انہیں مدد دی ہے بے شک وہ ظلم اور جھوٹ پر آئے تو نظر بن حارث وغیرہ مشرقین جو یہ بات کہنے والے تھے جنی وہی مشرقین قرآن کی نسبت کے لیے مطلب رستم و اسفند وغیرہ اسفند یار وغیرہ کی قصوں کی طرح ہیں تو کہنے لگے کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں جو انہوں نے لکھ لی ہیں یعنی مہاد اللہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ پہلے کے وقتوں کے قصے ہیں جو انہوں نے بیان کر دیے ہیں تو فرمایا تو وہ ان پر صبح و شام پیش کی جاتی ہیں تو یہ آیت نمبر چار اور پانچ میں مشرقین کا قول بیان کیا گیا ہے کہ نظر بن حارث کا یہ قول ہے کہ اس قرآن کو اس رسول نے معاذ اللہ اپنی طرف سے گھڑ دیا ہے دوسروں نے اس گھڑنے پر ان کی مدد کی ہے اور دوسرے کون یعنی یہ یہودی تو اس پر مطلب جو ہے جو اس نے اللہ کے رسول کی شان میں گستافی کی قرآن کو ماننے سے انکار کیا نظر بن حارث نے تو اس کا بیان اللہ نے یہاں فرمایا آیت نمبر چھ میں فرمایا کل اہم ضلح الزی یا الماواد ام انہ کا نا غور روش ویمان تم فرماؤ اسے تو اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر بات جانتا ہے بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے سبحان اللہ تو فرمایا گیا کہ تم فرماؤ اسے تو اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر بات جانتا ہے ان قرآن کریم علوم غیبی پر مشتمل ہے یہ دلیل صحیح ہے اس کی کہ حضرت علام الغیوب کی طرف سے ہے بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے اسی لیے کفار کو مہلت دیتا ہے اور عذاب میں جلدی نہیں فرماتا تو جواب یہ دیا گیا نظر بن حارض جیسے کفر و کفار کو اے رسول مکرم آپ یہ کہیے کہ اس قرآن کو اس ذات نے نازل کیا ہے جو عالم الغیر ہے تو مجھے کسی معلم کی ضرورت نہیں ہے اور اگر یہ قرآن اہل کتاب کی کتابوں سے معخوص ہوتا تو اس میں ان کی کتابوں سے زیادہ تفصیل نہ ہوتی اور یہ ان کی کتابوں کے احکام کا ناصف نہ ہوتا اور اس میں یہ بیان نہ کیا جاتا کہ گزشتہ کتابوں میں تحریف کر دی گئی ہے اور اگر یہ قرآن ان کتابوں سے محفوظ ہوتا تو پھر مشرقین اور منفرین کے لیے اس قرآن کی نظیر بنانا بہت آسان ہوتا وہ بھی اہل کتاب کی معاونت سے اس جیسی کتاب بنا لیتے جبکہ وہ بار بار تقاضوں کے باوجود اس کی کسی ایک چھوٹی سی صورت کی مثل بھی بنا کر نہ لا سکے اور چودہ صدیہ گزرنے کے بعد اب تک بھی کوئی ایک, ایک صورت کو ایک آئے سی مثل بھی بنا کر نہ لا سکا تو واضح ہو گیا کہ مشرقین کا یہ کہنا غلط ہے کہ ہمارے رسول نے اس قرآن کو اہل کتاب کے تعاون سے بنایا ہے تو یہ بات غلط ہو گئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 7, 8 اور نوال حاضر رسول فَيَكُونَ مَعَهُ نزیرا اور بولے اس رسول کو کیا ہوا کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے کیوں نہ اتارا گیا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ان کے ساتھ ڈر سناتا یا غیب سے انہیں کوئی خزانہ مل جاتا یا ان کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے کھاتے اور ظالم بولے تم تو پیر بھی نہیں کرتے مگر ایک ایسے مرد کی جس پر جادو ہوا ام گر قیف رب لقل امسالی اونا سبیلا اے محبوب دیکھو کیسی کہاوتیں تمہارے لیے بنا رہے ہیں تو گمراہ ہوئے کہ اب کوئی رخ نہیں پاتے یہ تین آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں اور اس میں وہی گستاخی والے جملے جو کفار کے ہیں مشرقین کے ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے اور بولے یعنی کفار قریش بولے اس رسول کو کیا ہوا کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے اس, اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ آپ نبی ہوتے تو نہ کھاتے نہ بازاروں میں چلتے اور یہ بھی نہ ہوتا تو کیوں نہ اتارا گیا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کہ ان کے ساتھ ڈر سناتا ان کی تصدیق کرتا ان کی نبوت کی شہادت دیتا تو کفار یہ کہتے تھے کہ اگر نبی پاک علیہ السلام اللہ کے رسول ہے تو یہ کھاتے کیوں ہیں پیتے کیوں ہیں بازاروں میں کیوں چلتے ہیں ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا جو کہ ڈر سنائے یا غائب سے انہیں کوئی خزانہ مل جاتا یا ان کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے کھاتے یعنی ایمالداروں کی طرح اور ظالم بولے مسلمانوں سے مسلمانوں سے وہ ظالم بولے تم تو پیر بھی نہیں کرتے مگر ایک ایسے مرد کی کہ جس پر جادو ہوا محال اللہ کیونکہ اس کی عقل بجا رہی ایسی طرح طرح کی بےودہ باتیں انہوں نے بکی نبی پاک علیہ السلام بھی شامل تو فرمایا ام اے محبوب دیکھو کیسی کہاوتیں تمہارے لیے بنا رہے ہیں تو گمراہ ہوئے کہ اب کوئی راہ نہیں پاتے تو دیکھیے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس طرح ستایا گیا ہے کیسی کیسی بےحودہ اور غلط باتیں لگی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منسوخ کی گئی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین سے کبھی بھی جو ہے وہ جو ہے وہ اس کام سے نہ ہٹے اور اللہ کے ہر پیغام کو کم حق ہوں پہنچایا اللہ اکبر ارشاد حکمر ایک شاد خدا بندی ہے جناط ان شاء جعل لکا خیر من من جنات تجری کا جریم اللہ کا خصورا بڑی برکت والا ہے وہ کہ اگر چاہے تو تمہارے لیے بہت بہتر اس سے کر دے جنتیں جن کے نیچے نہریں بہیں اور کرے گا تمہارے لیے اونچے اونچے محل یعنی جلد آپ کو اس خزانے اور باغ سے بہتر عطا فرمائے جو یہ کافر کہتے ہیں تو فرمایا گیا کہ بڑی برکت والا ہے کہ وہ اگر چاہے تو تمہارے لیے بہت بہتر اس سے کر دے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے محبوب کے لیے تو دیکھیے مانا یہ ہے شاید کا کہ ان مشنقین نے آپ علیہ السلام کے لیے جن باغات اور محلات کا ذکر کیا ہے اللہ اگر چاہے تو آپ کے لیے اس سے بہتر باغات بنا دے جن کے نیچے سے دریا بہ رہے ہوں ناگ کے لیے محل بنا دے سداوت دی ہے آئی نمبر 11 سے چودہ بلکہ بلکہ یہ تو قیامت کو جٹھلاتے ہیں اور جو قیامت کو جُٹھلائے ہم نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہے بڑھتی ہوئی آگ اذا رأتهم من لها جب وہ انہیں دور جگہ سے دیکھے گی تو سنیں گے اس کا جوش مارنا اور چنگاڑنا وہ عظہ مکان کا لکھت صبو را اور جب اس کی کسی تن جگہ میں ڈالے جائیں گے زنجیروں میں جکڑے ہوئے تو وہاں موت مانگیں گے ل مت سب وم ود ہُو سبور اور جب فرمایا جائے گا آج ایک موت نہ مانگو اور بہت سی موتیں مانگو اللہ اکبر اللہ اکبر تو دیکھیے 11 سے 14 تک ہی آیت ہم نے سلاوت کی ہے تو فرمایا گیا کہ بلکہ یہ تو قیامت کو جھٹراتے ہیں اور جو قیامت کو جسلائے ہم نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہے بڑکتی ہوئی آگ کسی جہنم کا ذکر ہے تو جب وہ انہیں دور جگہ سے دیکھے گی دور جگہ کی مراد کیا ہے ایک برس کی راہ سے یا سو برس کی راہ سے دونوں کون ہیں مفسرین کے اور آگ کا دیکھنا کچھ بعید نہیں اللہ چاہے تو اس کو حیات عقل اور دیکھنا نصیب فرمائے ورنہ آگ کی آنکھیں عام طور پہ تو نہیں ہوتی لیکن اللہ اس آگ کو دکھائے گا وہ جیسے ہی کفار کو دیکھے گی جہنم کی آگ کہاں سے دیکھے گی ایک برس کی مسافت سے یا سو برس کے فاصلے سے اللہ اکبر کبیرہ تو اچھا نے یہ بھی کہا کہ یہاں سے مراد ہے ملائکہ ہے جہنم کا دیکھنا واللہ تعالی عالم تو رب فرماتا ہے کہ جب وہ انہیں دور جگہ سے دیکھے گی تو سنیں گے اس کا جوش مارنا اور چنگارنا ہائے ہائے وہ جوش مارے گی جہنم کی آگ ان کافروں کو سو برس یا ایک برس کے فاصلے سے بھی دیکھ کر جوش مارے گی اور چنگاڑے گی غذب کا اظہار کرے گی کہ آؤ ذرا میرے اندر تو آؤ میں تمہارا اشر نشر کرتی ہوں عذاب تم پر نازل ہوگا تو فرمایا جب اس کی کسی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے جو نہایت کرب وہ بے چینی پیدا کرنے والی جگہ ہو تنگ جگہ انتہائی کرد والی جگہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے اس طرح کہ ان کے ہاتھ گردنوں سے ملا کر باندھ دیے گئے ہوں یا اس طرح کہ ہر کافر اپنے اپنے شیبان کے ساتھ جنجیروں میں جکڑا ہوا ہو تو وہاں موت مانگیں گے اللہ اکبر ہائے موت آجا اے موت آجا اے موت آجا موت مانگیں گے حدیث میں ہے کہ پہلے جس شخص کو آتشی لباس پہنایا جائے گا وہ ادلی ہے اور اس کی ضروریات اس کے پیچھے ہوگی اور یہ سب موت موت پکارتے ہوں گے تو فرمایا ہے لا تب رنگ واحدہ وبورا فرمایا جائے گا آج ایک موت نہ مانگو اور بہت سی موتیں مانگو کیونکہ تم طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کیے جاؤ گے لاہ حکبر قبیلہ حضرت خالد بن دعی کے صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری طرف وہ بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی اور جس نے اپنے آپ کو اپنے والدین کے غیر کی طرف منسوب کیا اور جس نے اپنے آپ کو اپنے مالکوں کے غیر کی طرف منسوب کیا وہ جہنم کی دو آنکھوں کے درمیان اپنا ٹھکانہ بنا لے تو کیا جا رہا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہنم کی دو آنکھیں ہیں فرمایا کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ فرماتا ہے جب وہ آگ ان کو دور سے دیکھے گی تو یہ چونکہ آئے ابھی تلاوت کی تو اس پر یہ حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی بلکہ ایک اور حدیث سنیں ترمیم شریف کی حضرت سید ابو غریرا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول باق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دو ضخ اپنی گردن باہر نکالے گی اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گی دو کان ہوں گے جن سے وہ سنے گی اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ کلام کرے گی اور وہ کہے گی میرے سپرد تین شفورد قسم کے شخص کیے گئے ہیں ہر وہ تقبر ہر وہ شخص جو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرے اور تصویریں بنانے والے اللہ اکبر طبیرہ آئے سمبر 15 اور 16 میرا نب الشاد فرماتا ہے قل ازالی کا خیر خیر قل دید مسیرا تم فرماؤ کیا یہ بلا یا وہ ہمیشہ بھی کے باغ جس کا وعدہ ڈر والوں کو ہے وہ ان کا سلا اور انجام ہے یا ہم ما یشا خالدین کو نا الا وی وعدا وا ان کے لیے وہاں من مالی مرادیں ہیں جن میں ہمیشہ رہیں گے تو تمہارے رب کے جن نے وعدہ ہے مانگا ہوا سبحان اللہ تو فرمایا کہ تم فرماؤ کیا یہ بلا یا وہ ہمیشگی کے باغ جس کا وعدہ ڈر والوں کو ہے یعنی عذاب اور آوال جہنم جس کا بھی آپ نے ذکر سنا تو فرمایا کیا یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے کہ جو اللہ نے تمہیں جنت دی ہے کہ اگر تم ایمان لاؤ اللہ کو اکبر تو فرمایا ان کے لیے وہاں من مانی مرادیں ہیں جن میں ہمیشہ رہیں گے تمہارے رب کے ذمے وادہ ہے مانگا ہوا تیری مانگنے کے لائق یا وہ جو مومنین نے دنیا میں عرض کر کے مانگا رب بنا آتی نا فر دنیا حقنا حسان و قلا فرق حقنا یا یہ عرض کر کے ربنا بنا و آتی نا و عطنا اللہ رسلی کا تو ارشاد فرمایا گیا میرا رب ارشاد فرما رہا ہے آئس نمبر سترہ اٹھارہ انیس جس دن کر کے جس دن اکٹھا کرے گا انہیں اور جس دن کو اللہ کے سوا کوجتے ہیں پھر ان معبودوں سے فرمائے گا کیا تم نے گمراہ کر دیے یہ میرے بندے یا یہ خود ہی راہ بولے تجھ من من ہم کو ہمیں سزاوار نہ تھا کہ تیرے سوا کسی اور کو مولا بنائے لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو برتنے دیا یہاں تک کہ وہ تیری یاد بھول گئے اور یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے فقد نہ اب معبودوں نے تمہاری بات جٹلا دی تو اب تم نہ عذاب پھیر سکو نہ اپنی مدد کر سکو اور تم نے جو ظالم ہے ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے تو یہ تین آئے ہیں ان میں فرمایا گیا کہ جس دن اکٹھا کرے گا انہیں انہیں مشرقین کو اور جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہیں ان کے باطل معبودوں کو خواہ زویل عقول ہوں یا غیر ضویل عقول انہیں معبودوں سے مراد باد کے نزدیک بت انہیں ظاہر اللہ گویا ہی دے گا تو فرمایا پھر ان معبودوں سے فرمائے گا کیا تم نے گمراہ کر دیے یہ میرے بندے یا یہ خود ہی راہ بولے اللہ حقیقت حال کا جاننے والا ہے اس سے کچھ بھی مقفی نہیں یہ سوال مشرقین کو ضلیل کرنے کے لیے ہے کہ ان کے معبود انہیں جٹلائیں تو ان کی حسرت و ذلت اور زیادہ ہو تو فرمایا وہ عرض کریں گے باقی ہے تجھ کو اس سے کہ کوئی تیرا شریک ہو ہمیں حق نہ تھا سزاوار نہ تھا کہ تیرے سوا کسی اور کو مولا بنائیں تو ہم دوسرے کو کیا تیرے غیر کے معبود بنانے کا حکم دے سکتے تھے ہم کیسے یہ دے سکتے ہیں ہم تو تیرے بندے ہیں لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو برتنی دیا اور انہیں اموال و اولاد و طویل عمر و صحت و سلامت سلامت عنایت کی یہاں تک کہ وہ تیری یاد بھول گئے اور یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے پری شکی بعض عذاب صرف قبار سے فرمایا جائے گا تو اب معبودوں نے تمہاری بات جسلا دی تو اب تم نہ عذاب پھر سکو نہ اپنی مدد کر سکو اور تم میں جو ظالم ہیں ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے اللہ اکبر تو نعمتوں کی بہتات کی وجہ سے لوگوں کا کفر اور شرک بہرحال اللہ رب العزت ایمان سلامت رکھے آمین آج کے درس قرآن سے متعلق آخری آیت اور اس پر ہمارا یہ اٹھارواں سپارہ بھی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا ان شاء اللہ سبار کا وطالعہ آیت نمبر بیس ہے وما ارسل ابلا مین المرنا اللہ عام وجا اللہ باغ کتنا تسبیرو نہ بسان کا بصیرا اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب ایسے ہی تھے کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے اور ہم نے تم نے ایک کو دوسرے کی جانچ کیا ہے اور اے لوگوں کیا تم صبر کرو گے اور اے محبوب تمہارا رب دیکھتا ہے آئے آئے دیکھ میں فرمایا گیا اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب ایسے ہی تھے کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے تو یہ کفار کے اس پہن کا جواب ہے جو انہوں نے نبی پاک علیہ السلام پر کیا تھا کہ وہ بازاروں میں چلتے ہیں کھانا کھاتے ہیں یہاں بتایا گیا کہ یہ امور جو ہیں بازاروں میں چلنا یا کھانا کھانا نبوت کے منافی نہیں ہے بلکہ یہ تمام انبیاء کی عادتیں مستملہ تھی لہٰذا یہ تان محض جہالت اور انعد ہے تو فرمایا کہ ہم نے تم میں ایک کو دوسرے کی جانچ کیا ہے شان نزول کیا ہے کہ شرفا جب اسلام لانے کا پسند کرتے تھے تو غربا کو دیکھ کر یہ خیال کرتے کہ یہ ہم سے پہلے اسلام لا چکے ان کو ہم پر ایک فضیلت رہے گی تو وہ اسلام سے تھے یہ خیال کر کے اسلام سے بھاگ رہتے اور شرفا کے لیے غربا آزمائش بن جاتے اور ایک اور یہ ہے کہ یہ آئے ابو جہل ولید بن اقبا آخ بن وائل اور نظر بن حارث کے حق میں نازل ہوئی ان لوگوں نے حضرت ابو ذر ابن مسعود عمار بن یاسر بلال سہیب عامر بن فہیرہ سبھی اللہ عن مجمعین کو دیکھا کہ پہلے سے اسلام لائے ہیں تو غرور سے کہا کہ ہم بھی اسلام لے آئیں تو انہیں جیسے ہو جائیں گے تو ہم نے اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا اور ایک قول یہ ہے کہ آیت فقرا مسلمین کی آزمائش میں نازل ہوئی جن کو کپار قریف اتحضا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ سید عالم صد اللہ علیہ وسلم کا طباہ کرنے والے یہ لوگ ہیں جو ہمارے غلام ہیں اللہ نے یہ عائد نازل کی اور ان مومنیوں سے فرمایا کہ اے لوگ کیا تم صبر کرو گے اتس کیا تم صبر کرو گے ان فخر و شدت پر اور کفار کی اس بد گوئی پر تم صبر کرو وقانا رب و کا وکیرہ اور اے محبوب تمہارا رب دیکھتا ہے یعنی جو صبر کرے اس کو جو بے صبری کرے اس کو بھی اللہ تبارک مطالعہ سیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی پاک بار میں درس کو قبول فرمائے آمین آمین آمین اللہ عمہ آمین ثمہ آمین وما علینا البلا غلوم تو اللہ کے فضل سے اٹھارہ سپارے ہمارے مکمل ہوئے انشاءاللہ کل ہم انیسویں سپارے سے درس قرآن کا آغاز کریں گے میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ تبارک و وضاحت